سورہ آراف کے ساتویں رکو اور آٹھویں پارے کے چودہ رکو میں اللہ رب العالمین اشار فرماتا ہے انا رب کم الحدی بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات قص فی وودہ ایام آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا سم پھر آش پر استفا فرمایا یعنی آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد عرش کو پیدا فرمایا قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ آسمان و زمین کو چھ دنوں میں بنایا گیا لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب آسمان و زمین بنائے گئے تو وہاں رات اور دن کا یہ تصور نہیں تھا جو ہم رکھتے ہیں کیونکہ رات اور دن اور چھ دن جو ہمارے یہاں سمجھے جاتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے پھر سورج غروب ہوتا ہے اس طرح دن بنتے ہیں لیکن اس وقت تو جب کائنات بن رہی تھی تو یہ نظام شمسی کا وجود نہ تھا تو مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے فرما ایک معنی تو یہ چھ دن سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو چھ دن کی مقدار ہے ایک دن میں چوبیس گھنٹے تو چھ دن میں جتنے گھنٹے ہیں جو وقت ہے اس وقت کی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا اور دوسرا فرمایا کہ یہ دن سے مراد کیا ہے وہ اللہ کی بہتر جانے کہ دن ہمارے والا دن مراد ہے یا دن سے کوئی اور مراد ہے اس لیے فرمایا کہ بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں فرمایا چھ دن میں بنایا اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے سوال یہ ہے کہ وہ رب اگر فرمائے کن ہو جا فن تو وہ ہو جاتا ہے تو کائنات ایک لمحے سے بھی کم وقت میں بن جاتی چھ دن میں کیوں بنایا گیا فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اس کی مصلیحتیں ہیں اور ایک حکمت لوگوں کی تعلیم ہے ہر کام کو وہ بتدریج کریں اطمینان سے کریں یہ لوگوں کی تعلیم کے لیے بھی ایسا کیا گیا دیکھیں نا وہ چاہے تو ہم بیج بوئیں رات کو بیج بوئیں صبح دیکھیں تو اتنا بڑا درخت ہو جس کے پھل لگے ہوئے ہوں لیکن اس کا ایک نظام ہے پیدا تو وہی وہ کرتا ہے لیکن اس نے ایک نظام رکھا کہ بیج سے پودا پودے سے درخت تو درختوں سے پھول اور پھول سے پھل ایک پورا اس کا نظام ہے یو وشیل لن نہ یا تو لو رات اور دن کو وہ ایک دوسرے پر ڈھاپتا ہے اس طرح یت لب دن فوراً رات کے پیچھے آتا ہے اور رات فوراً دن کے پیچھے آتی ہے یعنی آپ دیکھیں دن جا رہا ہوتا ہے رات آ رہی ہوتی ہے یہ معاملہ کوئی جلد بازی میں نہیں ہوتا بلکہ بتدریج ہے کوئی ایسا نہیں محسوس ہوتا کوئی طوفان آ گیا کوئی ہنگامہ کھڑا ہو گیا غیر محسوس طریقے سے ہم رات سے دن میں چلے جاتے ہیں اور دن سے رات میں آ جاتے ہیں پھر اسی طرح راتیں بڑی ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو یہ بھی کوئی دھماکہ نہیں ہے کہ جناب آج رات کو سوئے تو رات جو ہے ہماری بارہ گھنٹے کی تھی اور کل ہم سوئے تو رات جو ہے تین گھنٹے کی ہو گئی ایسا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا جس سے ہماری زندگیوں میں کوئی خل واقع نہ ہو و شمس قمر و بِأَمْرِ مساتم بھی امری اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں جو وہ فرماتا ہے وہی وہ کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں کتنی اعلیٰ قسم کی مشین بھی لے کر آئیں وہ چلتے چلتے ناکارہ ہو جاتی ہے اس کی صلاحیتوں میں فرق آ جاتا ہے قربان جائیے میرے رب کی قدرت پر کہ ایک سورج بنایا گیا وہ ہزاروں سال سے روشن ہے ایک نظام کے تحت چل رہا ہے ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا الخل و العمر سن لو اسی کے لیے ساری مخلوق ہے ول اور سارے معاملات کا اختیار صرف اسی کو ہے وہ جو چاہے کرے تبارک اللہ رب العالمین اللہ جو رب العالمین ہے سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے وہ بڑی برکت دینے والا ہے اس سے وابستہ تو ہو جاؤ دنیا میں در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو ارے اس کے دربار میں جھک تو جاؤ وہ بڑی برکت دینے والا ہے اپنے معاملات اس کے سفر کر کے تو دیکھو وہ کیسا کرم فرماتا ہے او ربکم رب تدرو خفیہ اپنے رب سے دعا مانگو روتے ہوئے تدریا زہری کرتے ہوئے خفیہ اور دل دل میں بھی دعا مانگو یعنی زبان سے بھی دعا مانگو اور جب زبان سے دعا نہ مانگو تو چلتے پھرتے تمہارا دل اللہ کی جناب میں دعا کر رہا ہو دعا سب سے افضل عبادت ہے اس لیے سب سے زیادہ توجہ انسان کی دعا میں لگتی ہے اب دیکھ لیجئے گا اگر کسی کو نماز میں توجہ نہیں ہوتی وہ پانچ منٹ پہلے آ جائے مسلح پر اور پانچ منٹ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے پھر نماز پڑھے اس کی توجہ اللہ کی جناب میں لگ جائے گی تو دل ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے اور دل کی توجہ اللہ کی جناب میں ہو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا انہو لا يحب بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو دعا مانگنے میں بھی حدود ہے مثلاً ایسی چیز کی دعا نہ کی جائے جو ناجائز ہو مثلاً حسد کی وجہ سے کوئی یہ دعا نہ کرے یا اللہ فلاں مسلمان کو تباہ کر دے تو یہ حد سے بڑھنا ہے اسی طرح دعا میں ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے جو ناممکنات میں سے ہیں یعنی ممتن بالعادت عادت ہے مثلا وہ یہ نہ کہے بوڑھا شخص یہ نہ کہے کہ پروردگار تو مجھے پچیس سال کا کر دے اللہ تعالیٰ تو کرنے پر قادر ہے لیکن آدت ایسا نہیں ہوتا تو دعا کے اندر ایسی دعائیں نہ کی جائیں کہ جو آداب کے خلاف ہیں اس سے پتہ چلا کہ دعا کے بھی آداب ہیں اگر آپ دعا کے آداب سمجھنا چاہتے ہیں تو فیضان مدینہ سے یہ کتاب حاصل کر لیجئے فضائل دعا یہ اعلی حضرت امام یا سنت کے والد گرامی نے لکھی جس کا نام ہے فضائل دعا فیضان مدینہ سے انشاءاللہ مل جائے اسے آپ مطالعہ کیجئے معلوم ہوگا کہ دعا کے کیا آداب ہیں ولاف سیدو فل اردی باد اسلحا زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ کرو اسے نہ بگاڑو فما اور اللہ سے دعائیں مانگو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے خوف تو اس بات کا ہو کہ ہم گناگار ہیں سیاہ کار ہیں اس کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں اور امید اس بات کی ہو کہ وہ تو بڑا کریم ہے رحیم ہے ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو ستر مائیں جو اپنے بچوں سے محبتیں کرتی ہیں اس سے زیادہ بھی وہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے تو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو ان رحمت اللہ قریب من بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کاروں کے قریب ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا کے بعد نیکی کا ذکر ہے اور پھر فرمایا گیا کہ رحمت اللہ کی رحمت نیکوکاروں کاروں کے قریب ہے تو فرمایا دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے بندہ جب دعا کرنے بیٹھے تو پہلے اپنے تمام صغیرہ اور کبیرا گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور یہ نیت کرے کہ پروردگار اب میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور پھر اپنے گناہوں پر آنسو بہائے آجزی گریہ وزاری کرے دعا کرنے میں دکھلاوا نہ ہو دعا کرتے وقت اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو اور پھر وہ دعا مانگے اللہ تعالی کی رحمت اس کے قریب ہے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا عام طور پہ دیکھا گیا کہ مرد اور خواتین جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی عادت آپ بھی جانتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ہے اب آپ سوچیں ایک فقیر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہم سے بھیک مانگتا ہے پتہ یہ ساری توجہ کس طرف رکھتا ہے وہ ہماری طرف رکھتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا اور اس کا دھیان ہماری طرف ہوتا ہے تو دعا کے اندر دھیان اللہ کی طرف ہو اور ادھر ادھر دیکھنا یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے اسی طرح بعض لوگ دعا کے دوران انگلیوں سے کھیلتے ہیں انگلیوں کو موڑ لیتے ہیں ہاتھ بند کر لیتے ہیں یہ بھی دعا کے آداب کے خلاف ہے دعا کے اندر نگاہیں نیچی ہوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں ہتیلیاں قبلے کی جانب یعنی آسمان کی طرف ہوں کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے تو اس طرح ہوں بالکل سیدھی اور اس طرح جیسے بال لوگ یوں کر لیتے ہیں جیسے موڑ لیتے ہیں بعد اس طرح یوں کر لیتے ہیں بعد اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں تو دعا کا ایک طریقہ ہے ایک ادب ہے دعا کے اندر ہاتھ سیدھے ہوں تاکہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو جائیں افضل یہ ہے کہ ہاتھ سینے کی سیت میں ہو یا پھر وہ کندھوں کی سیت میں ہو یا چہرے کی سیت میں ہو اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے اب بغل کی سفیدی سے یہ مراد ہے کہ جب احرام کی حالت میں کوئی ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ میدان عرفات میں اس طرح ہاتھ بالکل بلند کر کے دعا مانگتا ہے چونکہ قمیض پہنا ہوا نہیں ہوتا تو بغل نظر آتے ہیں اس طرح ہاتھوں کو بلند کر کے تنہائی میں رو رو کر دعائیں مانگیں بڑی دعائیں مقبول ہوتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں ساری توجہ اسی کی بارگاہ میں ہونی چاہیے بہ اللہ یوسل الریاشت اور وہ ذات جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشم دئی نہ یادئی راہ اللہ کی رحمت بارش سے پہلے یہ ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے آتی ہیں یہ جو محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے بارش کے آنے سے پہلے ہواؤں کا انداز بتا دیتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے اور یہ بادل لاتا کون ہے اللہ تعالی کی قدرت سے ہوائیں لاتی ہیں ان ہاؤں کو چلاتا کون ہے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے سائنس اور محکمہ موسمیات والے ہواؤں کا انداز تو بتا سکتے ہیں ہوا کہاں جا رہی ہے کہاں آ رہی ہے لیکن وہ رخ چینج کرنے پر قادر نہیں یہاں تک اذا اقلت صحابا سقول یہاں تک کہ جب وہ خوا ایک بھاری بادل کو اٹھا کر لاتی ہے جو پانی سے بھرا ہوا بادل ہوتا ہے سقنا ہو ہم اسے اس بادل کو لے جاتے ہیں لی بالا دن ویران اور بنجر زمین کی طرف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادل چھا جاتے ہیں بارش کا امکان ہوتا ہے بارش نہیں ہوتی بادل آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بادل پہنچتے ہیں ف <الْمَا> پھر ہم نے نازل کیا اس بادل کے ذریعے پانی کو یہ پانی کس نے نازل کیا اللہ نے نازل کیا فخ رجنا بہ من کلوت <السَّمَغَوْت> پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کیے اس پانی میں اس زمین میں یہ صلاحیت کس نے دی کہ بیج رکھا جائے تو پودا بن جاتا ہے اس پودے میں یہ طاقت کس نے دی کہ وہ زمین سے پانی کھینچے اور اس میں پھول بھی پیدا ہوں پھر پھل بھی پیدا ہوں کا اسی طرح نخ روتا ہم مردوں کو نکالیں گے اسی طرح مردوں کو ہم پیدا کریں گے یہ ساری باتیں اس لیے فرمائی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو مفسین بڑی پیاری بات اشار فرماتے ہیں فرماتے ہیں آپ دیکھیں ایک پورا پودا ہے ایک پورا درخت ہے اس پر پتے ہی پتے ہیں آم آپ کو کہیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس نے اسی درخت میں یہ طاقت پیدا کی کہ ایک جگہ پر اس کے پھول لگتے ہیں اور پھر وہ کیڑیاں بنتے ہیں پھر کیری جو ہے وہ آم کی شکل اختیار کرتی ہے تو رب العالمین جس چیز کا وجود نہیں اسے وجود دینے پر قادر ہے تو کیا انسان اگر مر جائے تو دوبارہ اسے بنانے پر کیا وہ قادر نہیں یقیناً قادر ہے ول بال تو اب بڑی پیاری مثال سمجھائی جا رہی ہے قرآن پاک سننے والے تو بہت ہیں مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں قرآن پاک سن کر وہ علم اور معرفت حاصل کر لیں اصل بات ہے تعلق زمین کا ہے جو دل کی زمین ہے وہ کتنی زرخیز ہے کیونکہ بارش تو ساری دنیا پر پڑتی ہے لیکن جو زمین زرخیز ہوتی ہے اسی پر اور پیداوار اگتی ہے اور جو زمین دلدل ہے تو بارش سے تو کیچڑ بن جاتی ہے فرمایا ول الطیب اور اچھی زمین یا خروجو نبا تو ایز اچھی زمین سے اس کے رب کے ایزن سے خوب پیداوار نکلتی ہے ول خبوسا اور جو زمین خبیز ہو یعنی ناپاک ہو بنجر ہو یا دلدل ہو پتھروں پر اگر بارش برسے جیسے روڈ ہے روڈ پر کتنی بھی بارش برسے روڈ پر آپ کو کبھی پیداوار نظر نہیں آئے گی لا یا فروجو الا نہ تو پتھروں پر اگر بارش برسے بنجر زمین پر تو پیداوار نکلتی نہیں اگر نکلے بھی تو نہ دن تھوڑی بہت کوئی گھاس پھوس اگ جاتی ہے اسی طرح نصب رف التی لومی ہم آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے مراد یہ ہے کہ جس کا دل نرم ہے اس کی زمین میں صلاحیت ہے تو قرآن نور کی بارش ہے وہ قرآن پاک سن کر مارفت علاقے حاصل کر لیتا ہے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور جس کی زمین یعنی دل کی زمین گنا کر کر کے سخت ہو چکی پتھر بن گئی تو قرآن سن کر بھی اس کا دل ہلتا نہیں ہے اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے اسے اپنی موت یاد نہیں آتی ذرا غور تو کریں یعنی انسان کتنا بے بس ہے آپ نے لوگوں سے تو سنا ہوگا کہ سنا ہے کہ کوئی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی دلہا تھا کہ جس کے تین دن شادی کو گزرے تھے اور وہ ولیمے کی تیاری کے لیے گوشت لینے کے لیے گیا اور ایکسیڈینٹ ہو گیا ایسا ایکسیڈینٹ ہوا کہ اس کا سر جو ہے وہ گاڑی کے ویل کے اندر آ گیا اب جب اس کی لاش گھر پر پہنچی تو آپ سوچیں کہ وہ نئی نویلی دلہن پر کیا گزری ہوگی اس کی ماں پر کیا گزری ہوگی جس نے کئی ارمان کے ساتھ اپنے صاحب زیادہ کا نکاح کیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بات یہ ہے کہ نیک ہو کے بد ہو ہر ایک کو ایک مقررہ وقت پر جانا ہے موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا مکان ابھی تعمیر ہونے والا ہے اس کا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے پھر میں آؤں موت یہ نہیں دیکھتی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذرا جوان ہو جائیں پھر آؤں موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا یہ بہت اہم کام ہے یہ پورا ہو جائے پھر آؤں موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کو تو ابھی شادی کی پہلی رات ہے کہ تیسری رات ہے جب وہ دن آتا ہے تو مقررہ دن پر مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے عقلمندانہ سمجھدار موت کی تیاری کرے اور ایسے کام کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے